بسم اللہ الرحمن الرحیم باونواں مکتوب ملامت کے بیان میں عزیز بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دوستوں کی پیروی سے بزرگی عطا فرمائے جانوں کے راستہ چلنے والوں کا گروہ ملامت اختیار کرتا ہے اور اہل حق خاص کر مخلوق کی لان تان سنا کرتے ہیں اس امت کے بزرگوں کا دنیا میں یہی شیوا رہا ہے اور سنت الہی بھی اپنے دوستوں اور طالبوں کے ساتھ طرح جاری رہی ہے کہ جو کوئی ان کی بات کرتا ہے وہ سارے جہان کو ان کا ملامت کرنے والا بنا دیتا ہے ملامت تین طرح کی ہوتی ہے ایک وہ کہ دین کی راہ میں راست بازی کے ساتھ چلتا ہے یہ اس طرح ہے کہ ایک شخص اپنا کام کرتا ہے اور دینداری کی راہ میں مستقیم ہے اور معاملوں کو محفوظ رکھتا ہے اس کام میں لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں اور وہ ہر حال میں اپنے کام سے کام رکھتا ہے جس نام سے اس کو پکارتے ہیں اس کے لیے سب یکساں ہوتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محبانے خدا کے امام اور ایمان والوں کے پیشوا تھے جب تک وہی نہ آئی تھی اور آپ نے تبلیغ کا کام شروع نہ کیا تھا سب کے نزدیک بڑے نیک نام بزرگ اور محمد امین کہے جاتے تھے پھر جب آپ نے خدا کی دوستی کا لباس پہنا اور وہی آنے لگی تو لوگوں نے زبان ملامت دراز کی کسی نے کاہن کسی نے شاعر کسی نے کاذب اور کسی نے مجنون و دیوانہ کہنا شروع کیا لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا دوسری ملامت قصدی ہے یہ اس طرح ہے اور وہ اس طرح ہے کہ کسی شخص کو لوگوں میں بہت زیادہ عزت و وقار اور ہر دل عزیزی حاصل ہو اور وہ ان کے درمیان نشانہ بن جائے اور چاہے کہ کی ان سے فارغ ہو کر خدا کے کام میں مشغول ہو اس لیے وہ کسدن اور بتکلف خل کی ملامت کا راستہ اختیار کرتا ہے جس کو شریعت ناجائز نہیں ٹھہراتی اور کوئی دینی نقصان نہیں ہوتا جیسا کہ روایت کی جاتی ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے کھجوروں کے باغ سے لکڑیوں کا گٹھا سر پر رکھے ہوئے آ رہے تھے یہ آپ کی خلافت کا زمانہ تھا اس وقت آپ کے پاس چار سو زر خرید غلام تھے لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین خلافت کے دنوں میں آپ یہ کیا کر رہے ہیں حالانکہ آپ کے پاس غلام ہیں آپ نے فرمایا اجربو نفسی میں اپنے نفس کا تجربہ کر رہا ہوں تاکہ خلق اللہ میں اس کا اعزاز و وقار کسی کام سے باز نہ رکھے خواجہ باعزید بستانی قدس سے رہو کے متعلق مشہور ہے کہ آپ حجاز سے کسی شہر میں آ رہے تھے شہر میں آپ کے آنے کی شہرت ہوئی لوگ جوک درج آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل آئے اور عزت و احترام کے ساتھ آپ کو شہر میں لائے اس کی ان کی آؤ بھگت سے آپ کے معاملات میں حرج واقع ہوا یہ رمضان شریف کا مہینہ تھا جب بازار میں پہنچے تو جیب سے ایک روٹی نکال کر کھانے لگے ان کی یہ حرکت دیکھ کر ساری مخلوق برگشتہ ہو گئی اور وہ تنہا رہ گئے مرید جو ان کے ساتھ, سا... ساتھ تھا اسے کہنے لگے تم نے دیکھا میں نے ایک شرعی مسئلے پر عمل کیا اور سب مجھے چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے ملامت کی تیسری قسم احکام و عوامر کا چھوڑ دینا ہے یہ اس طرح کے کسی شخص کو کفر و ضلالت گھیر لے اور وہ بغیر ازرے بغیر ازر احکام شریعت کو ترک کرنے پر آمادہ ہو جائے اور کہنے لگے کہ ہم نے ملامتیہ طریقہ اختیار کیا ہے تو یہ کھلم کھلا زلالت و گمراہی ہے اور بہت بڑی آفت ہے جیسا اس زمانے میں دیکھا جاتا ہے ان کا اصل مقصد لوگوں کے رد کرنے سے یہی ہوتا ہے کہ مخلوق اور زیادہ ان کی طرف توجہ اور زیادہ ان کی طرف توجہ کرے اور ان کو قبولیت حاصل ہو بزرگوں کا قول ہے الملامت ترک و ملامت کے معنی سلامتی سے دور ہو جانا ہے جب کوئی شخص قصداً اپنی سلامتی اور راحت و آرام کو ترک کر دیتا ہے اور بلا و مصیبت جھیلنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آفیت و آرام اور آسائش و راحت سے کنارہ کش ہو جاتا ہے مخلوق سے نامید ہو کر آمد و رفت بند کرتی ہے اور وہ بالکل فارغ ہو کر خدا کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں تمام مخلوق کی آنکھیں سلامتی پر لگی رہتی ہیں لیکن ملامتی اپنا منہ سلامتی سے پھیر لیتا ہے تاکہ ان کی ہمت عالی ساری مخلوق کے خلاف ہو کر صرف خالق کے لیے مخصوص ہو جائے اور عشق و محبت والوں کے لیے ملامت کے راستے میں کئی مشرب ہیں جن کو یہی لوگ سمجھتے ہیں اور کہا کرتے ہیں الملامت رعودت العاشقین و نصحت المحک راحت المشتاقین سرمریدین ملامت کا راستہ عاشقوں کے لیے باغ دوستوں کے لیے فرحت مشتاقوں کے لیے راحت اور مریدوں کے لیے شادمانی ہے کیونکہ ملامت میں قبولیت کے آثار اور قرب خداوندی کی نشانیاں نظر آتی ہیں جیسا کہ سارا زمانہ قبولیت خلق سے خوش و خرم ہوتا ہے یہ گروہ لوگوں میں مردود ہونے اور جانے سے مسرور و شادمان ہوتا ہے تم اس وقت اگرچہ ہیچ اور مفلس ہو مگر امیدوار رہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خرابات میں وہ تجلیاں نظر آ جائیں جو کعبے میں نہ ہوں فرعون کے جادوگروں نے عین کافری اور ساحلی کے زمانے میں توحید کا نور پایا پس آجزی اور بے چارگی اختیار کرو اور اپنی بڑائی کو مٹا ڈالو کیونکہ کبریائی اور ہستی خدائے جلال کی صفت ہے اس خاکی انسان کے لیے آجزی اور بے چارگی سے بہتر اور کوئی لباس نہیں جو کوئی دو مرتبہ دو دو مرتبہ پیشاب کے راستے سے گزرا ہو اس کو غرور کرنا ہرگز روا نہیں اور نہ غفلت کے نشے میں اپنی ہستی کا ثابت کرنا جائز ہے بادشاہ کے دربار میں نوکروں اور غلاموں کے لئے توازو اور انکساری سے بڑھ کر اور کوئی پوشاک نہیں ہے اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے ربائی تر حضرت شاہ آفیت خواہی بہ دس دور نظارہ شہنشاہی بہ قصہ چہ کنم دراز کو تاہی بہ در پیش شیر شرزہ روباہی روبا بہ بادشاہوں کے دربار میں بہتر عافیت چاہتا ہو تو دور ہی سے شہنشاہ کا نظارہ کرنا بہتر ہے سو کی سیدھی بات ایک یہ ہے کہ شیروں کے جنگل میں لومڑی ہی بن کر رہنا بہتر ہے خاک کو تو بوجھ اٹھانے والا ہونا چاہیے نہ کہ سر اٹھانے والا ہاں یہ خاکی بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے سرکشی اور نافرمانی کے لیے نہیں اے بھائی سنو اگر کوئی بادشاہ کسی بیکس غریب کو راستے میں پکڑ کر یہ کہے کہ آ تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں تو اس فقیر و مسکین کو چاہیے کہ اپنی ہستی و مرتبہ کو فراموش نہ کرے اس بندے پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو جو اپنے مرتبے کو پہچانے کے آدمی ایک مشتخاک ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی ہے وہ خداوند پاک کا لطف و کرم و احسان ہے تم کو اس نے محض اپنی عطا و بخش سے نوازہ ہے تمہارا کوئی حق نہیں تھا جو کچھ دیا اپنے فضل و کرم سے دیا طاط و عبادت سے نہیں اور جو کچھ عطا کیا اپنی شان خداوندی سے عطا کیا تمہاری گدائی اور درفزا گری سے نہیں العنایت قبل المائی وقین عنایت پانی اور مٹی کے خمیر مایا سے پہلے اپنا کام کر چکی تھی ابھی آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی بھی نہ تھی کہ خیات لطف و کرم ان کے جسم کے لیے توبہ کی خلت اور صفوت کا لباس سی چکا تھا والسلام